مرانا مختار موردین کو حضرت اللہ سے مختلف موضوع پرانگیرہ روڈ سوابی پر آپ انور شیر توحید دکان نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس خَبْ سَنْيَ اللَّهُ كَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَيْجِهَا وَتَشْتَكِيُمُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعْ تَحَاورَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيرٌ بَسِيرٌ سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں اور اپنے رنج و غم کی شکایت کرتی تھی اللہ کے آگے اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام عالل مرسلی والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل جب کعت مکمل کر لیتا ہے یعنی سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلا جاتا ہے رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے اس طرح اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا جس طرح نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے برابر اٹھائے تھے نماز میں یدین یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا یہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے اس کے علاوہ نماز میں کسی مقام پر رفع الیدین کا حکم باقی نہیں ہماری حدیث کی جو چھ مشہور کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب کا نام ہے ترمزی ابو عیسا محدث اس کو مرتب کرنے والے ہیں وہ اپنی کتاب صحیح ترمزی میں اور سیاستہ کی کچھ اور کتابیں اپنے اوراق میں مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول اور ایک ارشاد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے فرمایا السلی بکم سلاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جس طرح میں نے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا چنانچے فس اللہ پھر انہوں نے نماز پڑھی ولم یرفا ید الا فی اول مرتن اور انہوں نے پہلی مرتبہ کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی ہاتھ کاندھوں کے برابر نہیں اٹھائے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے صحابی رسول ہیں اسابقون اس الاولون میں ان کا شمار ہے انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ساری زندگی نبی پاک کا مسواک ووزو کے لیے لوٹا اور جائے نماز ان کے پاس ہوتی ہیں یہ آپ کا یہ سارا وضو کا انتظام فرماتے ہیں اور انہیں آپ کے ساتھ یہ کرب حاصل ہے کہ نئے نئے لوگ جو دیہاتوں سے آیا کرتے تھے انہیں کچھ دن یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود نبوت کے گھرانے کا بندہ تو نہیں اس طرح آپ کے حجرے میں آنا جانا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ آپ کے گھر کا آدمی ہے ایک موقع پر نبی پاک نے فرمایا کہ میرے حجرے میں بغیر اجازت کے کوئی شخص نہ داخل ہوا کرے پہلے اجازت لیں پھر میرے کمرے اور میرے حجرے میں آئے یہ سب کے لیے آڈر ہیں حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی اور فاروق اعظم کے لیے بھی عثمان زندورین کے لیے بھی حیدر کرار کے لیے بھی کوئی صحابی بغیر اجازت کے میرے کمرے میں نہ آیا کرے ہاں عبداللہ اللہ مسعود کو کسی موقع پہ بھی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بڑا شرف ان کو اور کیا حاصل ہوگا علم میں قرآن کے فہم میں فکا میں اتنا بلند مقام ہے اتنا اعلی مقام ہے اتنی سمجھ ہے حکمت سے اتنے بھرپور ہیں ترمزی میں ایک روایت ہے جسے مشکات نے بھی نقل کیا آپ نے فرمایا ما حد سا کم ابن و مسودین کو کہنے والے ہیں امام المبیا استاد کسی شاگرد کو مرشد کسی مرید کو سند نہیں دے رہا کہ یہ تیرے پاس سند ہے تو میرے علم کا وارث ہے یہاں سند دینے والے ہیں رحمت کائنات اور فرماتے ہیں ماں حد سم ابن و مسعود ان فسدے کوڑی گل ابن مسعود کرے کوئی منیا کرو اس سے بڑی صنعت کیا ہوگی کہ جو بات عبد اللہ ابن مسعود کرے اس بات کو تسلیم کرو چنانچہ بخاری میں کہ حضرت عبد اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے پیغمبر کو سچا نبی بنا کے بھیجا اس قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے اور اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو یہ کب اتری ہے اور کیوں اتری قرآن پاک میں علم کے مقام میں اتنا بلند مقام ہے نبی پاک نے ان کو سند دی ہے جو بات عبداللہ ابن مسعود کرے وہ بات تسلیم کرنی ہے چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جس طرح میں نے نبی پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا فصل بہم پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان لوگوں کو شاگردوں کو نماز پڑھ کے دکھائی ولم یرفا ید ہے اللہ فی اول مرتن اور انہوں نے اس نماز میں پہلی مرتبہ کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے نہ رکوع میں جاتے ہوئے نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اگرچہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے نہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں میں اپنی بات ہنفیوں کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے تیسری رکت کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے امام شافی رفعیدین کے قائل ہیں امام احمد ابن حنبل رفعیدین کے قائل ہیں چنانچہ سعودی عرب کے لوگ رفعیدین کرتے ہیں اس لیے کہ وہ امام احمد ابن ہمبل کے مکلے دیں ہم امام ابو حنیفہ کے مکلے دیں وہ امام احمد ابن حنبل کے مکلے دیں امام احمد کے نزدیک رفعیدین دین ہے امام شافی کے نزدیک بھی رفعیدین ہے لیکن ہمارے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رفعیدین نہیں ہے اور ان کے مسلک کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ عمل حضرت عمر کا عمل ابن عمر کا عمل خلفائے راشدین کا عمل اور حضرت علی المرتعا کا عمل آمد. یہ سارے عمل فیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود ہیں پھر امام ابو حنیفہ کی نظر بڑی وسیع ہے وہ حدیثیں بھی سامنے رکھتے ہیں اور وہ قرآن بھی سامنے رکھتے ہیں چنانچہ قرآن نے کہا قومو للہ قانتین تین اللہ کے سامنے کھڑے رہو آئی کرنے والے آجی کے ساتھ کھڑے ہو وہ اللہ کے سامنے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہاتھ ہلانے میں زیادہ آئزی نہیں ہاتھ نہ ہلانے میں آئزی ہے سکون ہے حرکت زیادہ نہیں ہے ہاتھ زیادہ نہیں ہلیں گے تو سکون ہوگا یہ سب سے پہلے امام صاحب کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت تھی پھر آپ کے پاس احادیث ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث دکھائی جائے جس میں نبی پاک نے رفا سے منع کیا ہو یا رفا دین منسوخ ہو گیا ہو کہ پہلے تھا پھر منسوخ ہو گئے ہیں کوئی منسوخی کی حدیث دکھانی چاہیے ان لوگوں سے گزارش ہے پہلے رفع دین کرنے کی حدیث دکھاؤ منسوخی کے تو بعد میں دکھائیں گے پہلے کسی میں جورت ہے تو رفع دین کرنے کی کوئی حدیث ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا ہو رفا دین کرو کوئی ایک حدیث حدیث کی کتابوں میں دنیا کا کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا کہ آپ نے فرمایا ہو رفع دین کرو نہ رفع دین کرنے کی حدیث ہے نہ رفع دین نہ کرنے کی حدیث ہے یہ نہ کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی ایک صحابی کا ہے اور کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی ایک ہو صحابی کا ہے میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہتا معاملے کو کہ میں اپنی بات کروں اور دوسروں کی بات نہ کروں ہمارے جو احباب ہیں ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کا کال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک رفع دین کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے ان کے پاس بھی ایک صحابی کا کال ہے ہمارے پاس بھی ایک صحابی کا کال ہے ان کے پاس بھی مرفوع حدیث یعنی نبی پاک کا فرمان کوئی نہیں اور ہمارے پاس بھی نبی پاک کا فرمان کوئی نہیں دونوں کے پاس نبی پاک کا فرمان نہیں ہے ان کے پاس ایک صحابی کا کال ہے جن کا نام ہے عبد ابن عمر ہمارے پاس ایک صحابی کا کال ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود جب دونوں کے پاس ایک ایک صحابی کا کال ہے تو ان دونوں صحابیوں کو تول نہ لے عبد اللہ عبداللہ عبداللہ ابن عمر کو اور عبداللہ ابن مسعود کو تول لیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود چوتھا مسلمان ہے اور عبداللہ ابن عمر بدر کے میدان میں اس لیے واپس کر دیے گئے کہ تم ابھی بچے ہو مم. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ابن عمر بدر میں اس لیے واپس کر دیے گئے کہ تم ابھی کیا ہو؟ بچے, بچے ہو بچے ہو تم ابھی جنگ میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہو وہ جنگ بدر میں واپس ہو رہے ہیں اور اس کا نمبر ہے اسلام میں چوتھا, چوتھا. چوتھا. یہ سابقون ابلون میں ہیں. وہ بدر کے اندر واپس ہو رہے ہیں فقہ میں یہ مقام اس کا دیکھیے عبداللہ ابن عمر کا دیکھیے صحابی ہیں ہمارے جیسے تو کروڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان کے پاؤں کی یوتی کے تلوے کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہماری اور ان کی کیا نسبت ہے لیکن دو صحابیوں کا تو آپس میں تقابل ہو سکتا ہے علم میں کون آ لائیں فقہ میں کون آلائیں تفکوں میں کون آلائے فہم میں کون آ لائیں حافظے میں کون آ لائیں نبی پاک کی کو نصیب ہوئی زیادہ صحبت کس کو نصیب ہوئی یہ تو ہو سکتا ہے عبداللہ ابن عمر کے متعلق سنیے گا ہمارے نسبت میں تو وہ بہت عالی ہے نا آج کے سارے مفتی سارے مجتحد سارے عالم سارے پیر سارے مرشد اکتھے ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤ کی یوتی کے تلوے کے ساتھ لگی ہوئی جو ریت کا ایک ذرہ ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جب عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں تو لیں گے تو سنیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہونے لگے اور وارکاری ہو گیاں چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی کہ میرے بعد یہ چھ آدمی خلافت کا معاملہ طے کر لیں ایک آدمی کو منتخب کر کے اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیں گے اور اگر کوئی انکار کرے فت تو قتل کر دو تاکہ فتنہ نہ پھیلے مسلمانوں کے اندر کسی آدمی نے کہا امیر المومنین ستواں اپنا پتر بھی رکھ دو عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر آپ کے فرزند ہیں ساتواں بندہ عبداللہ ابن عمر بھی آپ اس کمیٹی میں شامل کر دیں حضرت عمر نے فرمایا میں اس بندے کو کمیٹی میں شامل کیوں کروں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا بھی پتہ نہیں ہے بیوی بی کو طلاق کس طرح دی جاتی ہے چنانچہ عبداللہ ابن عمر نے ایک موقع پر اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی حالت حیض میں اور طلاق دینے کے بعد اپنے بابا کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا میں نے اپنی بیوی بی کو طلاق دے دی ہے اور طلاق بھی حالت حیض میں دے دی ہے حضرت عمر ناراض ہوئے کہ اللہ کے بندے حالت حیض میں تو طلاق دینا بہتر ہے نہیں ہے ایک طرف ہے عبداللہ ابن عمر جن کے متعلق حضرت عمر کی یہ رائے ہیں دوسری طرف ہے عبداللہ ابن مسعود جس کے متعلق امام المبیا فرماتے ہیں جو بات عبداللہ ابن مسعود کرے وہ مانو عبداللہ ابن مسود کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے دکھاؤں جس طرح نبی پاک کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا پھر انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی فلم یرفا یدے اللہ فی اول مرۃن اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اس کے بعد انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائی ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس معاملے میں تشدد سے کام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو رفج عدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی لا لاہولہ اللہ باللہ یہ ہے تشدد اس کو کہتے ہیں افراد و تفرید اس کو کہتے ہیں حدود کو تجاوز کر جانا اس کو کہتے ہیں غلط روش پہ چل نکلنا کہ جو لوگ رفج ادین نہیں کرتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اور رفج ادین نہ کرنے کا تو قائل ہی کوئی نہیں سارے صحابہ رفاج عدین کرتے تھے سارے تھا بھی رفعیدین کرتے تھے ذرا سنیے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ترمزی لایا ہے کہ رفعیدین صرف شروع میں ہے جب کہنا ہے اللہ اکبر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلی رکعت سے اٹھ کر تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے رفعیدین نہیں ہے یہ عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے سنیے یہ حدیث نکل کر کے امام ترمزی کیا کہتے ہیں امام ترمزی کہتے ہیں حدیس و ابن مسعود حدیث و ابن مسعود, حدیث حسن حدیث و ابن, مسعود حدیث و ابن مسعود کی جو حدیث ہے حدیث حسن ہے وہ بھی یقولو غیرو واحد من اہل علم من اسابن نبیے یہ ترمزی کی گواہی ہے امام ترمزی کی گواہی ہے غور کیجیے اس کو نقش کیجیے اپنے دینوں میں امام ترمزی کہتے ہیں وہ بھی جو بات عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں یہی بات کہتے تھے غیر و واحدن بہت سے آدمی من اہل علم اہل علم میں سے بہت سے آدمی یہی بات کہتے ہیں جو بات عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں من اصحاب نبی و تابعین صحاب نبی میں سے بھی اور این میں سے بھی یہی بات کہتے ہیں کہ رقو میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رف جدین نہیں کرنا چاہیے یہ ترمزی کہتا ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رفع ادین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی تو علی زب یہ صحابہ جو رفع عدین نہیں کرتے تھے ان کی نمازیں نہیں ہوتی کتنا بڑا اور کتنی بڑی جرت ہے اور کوئی اہل علم یہ جرت نہیں کر سکتا جاہلوں کی تو بات ہی الگ ہے بات دوسری طرف نکل گئی چونکہ نماز کے مسائل ہیں نماز کا طریقہ بتانا تھا تو تھوڑی سی یہ بات آگئی تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی چنانچہ رکوع کے اندر جب نمازی چلا جائے گا تو کم از کم تین مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ وہ چاہے اس نے یہ جملہ کہنا ہے سبحان ربی عل عظیم سبحان ربی عظیم میرا رب ربی میں میرا رب العظیم جو عظمتوں والا ہے میرا رب جو رشوتوں والا ہے میرا رب جو بلندیوں والا ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے سبحان وہ میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ سارے ایپوں سے پاک ہے سبحان حال ربی عل میں نہ ذہن میں رکھیے میں نہ یاد رکھیے جب یہ جب آپ رکوع میں یہ تصویر پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں میرا رب جو عظیم ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے میرا رب جو تعظیم والا ہے میرا رب جو بڑھائیوں والا ہے سبحان وہ میرا رب کیا ہے پاک ہے کس سے سبحان اک اللہ عمر یاد ہے میرا درس یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سبحان اللہ حمد وہاں میں نے سبحان کا مینا آپ کو سمجھایا تھا سبحان ربی العظیم میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے شریکوں سے وہ پاک ہے نائبوں سے وہ پاک ہے وزیروں سے وہ پاک ہے مشیروں سے وہ پاک ہے ہےجریوں سے وہ پاک ہے مجبوریوں سے وہ پاک ہے کھانے سے وہ پاک ہے پینے سے وہ پاک ہے سونے سے وہ پاک ہے مرنے سے سبحان ربی عظیم میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے اس کا شریک کوئی نہیں میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے اس میں عیب کوئی نہیں میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے کس سے اولاد سے میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے کس سے ماں باپ سے میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے کس سے کمبے قبیلے سے میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ پاک ہے کس سے کھانے اور پینے سے سونے سے مرنے سے سبحان ربی العظیم میرا رب جو عظمتوں کا مالک ہے وہ میرا رب تمام ایبوں سے آل. یہ تین مرتبہ کہنا ہے کم از کم زیادہ تاک مرتبہ آپ جتنی امام کے پیچھے تو پڑھ رہے ہیں تو پھر مجبور ہے جتنی دفعہ کھان دیتا اتنی دفعہ وہ دو دفعہ کہنے دیتا ہے تین دفعہ کہنے دیتا ہے تو ہم مجبور ہے پیچھے مقتدی لیکن امام ہے تو اس کے لیے بھی تو یہ حکم ہے کہ کم از کم وہ تین مرتبہ بڑے اطمینان سے پڑھے سبحان ربی العظیم آپ اکیلے نمال پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ پڑھتے ہوئے لذت آ گئی مفہوم ذہن میں آیا ترجمہ ذہن میں آیا تشریح ذہن میں آئی اللہ کی محبت دل میں اجاگر ہونے لگی آپ پڑھنے لگے پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے اس میں ماہ ہو گئے کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رقو میں جب سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کرتے تھے تو چڑیاں اور پرندے اس پیٹھ کو دیوار سمجھ کے اس پر بیٹھ جایا کرتے میں اتنا سکون ہوتا تھا اتنا اطمینان ہوتا تھا کہ وہ اس کو دیوار سمجھ کے اس پہ بیٹھ جاتی ہیں چنانچہ جب رکوع مکمل ہو گیا اکیلا آدمی ہے اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے اپنا سر اٹھانا ہے سامی اللہ, من سامی اللہ اصل میں الگ الگ آپ کو سنا دوں سام اللہ حامدہ اصل یہ جملہ ہے سامی اللہ سامی اللہ کا کیا معنی ہے اللہ نے سن لی سامیا اللہ نے سن لی بات لے من اس آدمی کی حامدہو جس آدمی نے اس کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد کو کیا کر لیا گویا کے قبولیت بھی ہو گئی نماز کے اندر ہی قبولیت ہو رہی ہے سامی اللہ اللہ نے سن لی بات اللہ نے سن, لی سن لیا کون اللہ نے سن لی گفتگو اس آدمی کی لیمن حامدہ جس آدمی نے اس کی کیا کی ہے ہمت کی ہے جس آدمی نے اس کی تعریف کی ہے جس آدمی نے اس کی سناک کہاں سے شروع ہوا آدمی نمازی کہاں سے شروع ہوا اللہ اکبر سبحان کلّا ہوما وبے کا و تبارہ قسموں کا و تا کا ولا اللہ غیر۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ای ا ک نعبد وای ا ک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفو احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم بندہ یہاں پہنچا اللہ نے فرمایا سامی اللہ سمع اللہ, اللہ اللہ نے بات سن لی اللہ نے گفتگو سن لی اللہ نے تیرے گیت گانے سن لیے اللہ, لی اللہ نے سن لی بات لے من اس آدمی کی حامیدہ ہو جس آدمی نے اس کی کیا کی ہے کیے. اس نے اس کی گفتگو کو سنا اس کی دعا کو سنا اس کی پکار کو سنا اس کے کال کو سنا چنانچہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے نا ان میں ایک نام ہے اسمی یہ جہاں سے سامیہ نکلا اسمی اسمی بم ہے سننے والا میں نا سننے والا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ لفظ یہ اشارے بہت ملتے ہیں چنانچہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد جب وہ دعا مانگ رہے ہیں تو کہتے ہیں ربنا تکبل مننا یا اللہ اس مکان کا بنانا میرا کام تھا قبول کرنا تیرا کام ہے کون کہہ رہا ہے ابراہیم اور ابراہیم بھی خلیل اللہ ابراہیم ید المبیا ابراہیم, ابراہیم امام دین کون کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا تھا جس نے اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا تھا جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دیا تھا جس نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا تھا معصوم بچوں کو چھوڑا تھا بچے کے گلے پر چھری رکھ تھی جس ابراہیم نے سب کچھ اللہ پہ نچھاور کر دیا جس کی تعریف اللہ قرآن میں کرتا ہے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّتًا قانط لِلَّهِ ان اِبْرَاهِيمَ قَانَ اُمَّتًا قانط لِلَّهِ حَنِیفًا وَمَا قَانَ وَلَمْ يَكُوْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ جس کی تعریفِ قرآن کرتا ہے اتنا بڑا پیغمبر اور عمل اتنا بڑا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتا ہے صرف اس میں اینکیں نہیں دیتا اس میں پیسے نہیں ل خود اس میں مستری بنتا ہے بیٹے کو مزدور بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتا ہے لیکن اس پہ ناز نہیں کرتا اس پہ فخر نہیں کرتا اس پہ تکبر نہیں کرتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا یہ عمل میں نے کیا یہ کام میں نے کیا یہ نیک آدمیوں کی عادت نہیں ہوتی اتنے بڑے عمل کے کرنے کے بعد آرتی کرتے ہوئے کہتے ہیں ربلات منگا ربنا تقبل تکبل منا مولا بنانا میرا کام سی مولا بنا میں نے دیا ہے جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے مولا تقبل منا میرے اللہ میرے اس عمل کو میرے اللہ قبول کر لے میرے اس عمل کو ان کا انت سمیع العلیم کس نے کہا سامی اللہ لمن من حامدہ ان کا انتمیل علیم کیا ترجمہ ہے توجہ کیجئے ذرا بدل جاتا ہے نا ترجمے میں بھی لفظوں میں ترجمہ بدل جاتا ہے مفہوم بدل جاتا ہے ال <coughs> <coughs> <coughs> توں جاننے والا ان کا سمیو ان کا انت سمیو بے شک سننے والا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ان کا کا خطاب کی کیا میں نے کا زمیر خطاب کی جس کا میں نے تنتا انت کا میں نے بھی کا مینا ابھی تو انا کا انتا پیچھے لگایا انا جس کا میں ہوتا ہے لا شک انا حرف تحقیق بے شک آگے کاف ضمیر خطاب کی تو تو انتا بے شک تو تو بے شک تو تو تو بے شک ہی تو ان کا انتا اصمیو بے شک تو ہی ہے کیا میں کریں گے بے شک تو ہی ہے اسمیوں پکاروں کا سننے والا العلیمو حالات کو جاننے والا اس نے انا کا انت اس نے یہ فائدہ دیا ان کا تو ہی ہے پکاروں کا سننے والا تیرے سوا غائبانہ پکاروں کو سننے والا کوئی, نہیں. کوئی تو ہی ہے ہی نے اس کا مینہ دیا تیرے سوا نہ کوئی نبی پکار سنتا ہے تیرے سوا غائبانہ نہ کوئی ولی پکار سنتا ہے تیرے سوا نہ کوئی پیر پکار سنتا ہے تیرے سوا غائےبانہ بغیر اسباب کے نہ کوئی زندہ پکار سنتا ہے اور تیرے سوا نہ کوئی مردہ سنتا ہے نہ دور سے سنتا ہے نہ نزدیک سے ان کا انت سمی علی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں جو سورت ابراہیم میں جا کے ذکر کی الحمد للہ اسماعیل واقع تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے دو لال بخشے واحب بخش دیے مجھے کبر میں بڑھاپے میں اسماعیل بیٹا اسماعیل بخشا و اسحاق اور بیٹا اسحاق بخشا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تمام خوبیاں اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام کمالات اللہ کے لیے تمام حمدیں اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق بخشا ہے انی لسمی ربی بے شک میرا رب جو ہے وہ ہے سننے والا دعا کا وہ ہے سننے والا دعاؤں کا معلوم ہوتا ہے غائبانہ پکاریں سننے والا کون ہے آہ. اللہ چنانچہ آئیے ایک اور پیغمبر بولے سورت آل عمران ہے یہ بھی بوڑھا پیغمبر ہے بیٹے کی ہرس ہے بیٹے کی ہرس ہے تمنا ہے پیغمبر کو ایک دن مریم کے ہاں بے موس میں پھل دیکھے ہیں پوچھتے ہیں انا مریم یہ کہاں سے آئے ہیں انا مکانیاں ہو سکتا ہے انا زمانیاں بھی ہو سکتا ہے اس کا موسم کوئی نہیں کہاں سے آ گئے یہ کسی منڈی میں نہیں بکتے کہاں سے آ گئے کہاں سے آئے یہ پھل کا وہ بچی کہنے لگی ہوا من اللہ یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند کوئی نہیں بند کمرے میں بچی کو بے موسم پھل پہنچائے قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے ایک قدم دروازے کے آگے ایک قدم دروازے سے پیچھے رکھا ہوا تھا سامنے بچی پہ نظر پڑ گئی اس کے طالب بند تھے دروازے کے انہوں نے کھولا ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے میز پہ پھل پڑے ہوئے بے موسم بے اختیار پوچھا کہاں سے آئے ہیں ان کا موسم کوئی نہیں یہ کسی منڈی میں بکتے نہیں ہیں بند کمرے میں کون دے گئے ہیں کا مریم کہنے لگی ہوا میں ان دلّا یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند کوئی نہیں قائدوں کا پابند کوئی نہیں ضابطوں کا پابند کوئی نہیں حضرت ابرا, حضرت زکریہ کے دل میں فوراً بات آئی کہ موسم تو بیٹا لینے کا میرا بھی گزر گیا لیکن وہ موسموں کا پابند کوئی نہیں بے موسم پھل اگر مریم کو بند کمرے میں پہنچا دیئے تو مجھے بھی اتجا کرنی چاہیے تھی قرآن کہتا ہے حنالکا ہونا اسی جگہ ایک قدم چوکٹ کے آگے ہیں ایک قدم چوکٹ کے پیچھے ہیں ہونا لا زکری رب ہونا لا زکریا رب اسی قدم پہ کھڑے ہو کے پکارا زکری نے کس کو اپنے رب کو بیٹا لینے کے لیے کس کو پکارا اپنے رب کو کیا کہتے ہیں ربے ہبلی مل دن کا ضروریتم طیبہ رب حبلی مل لدن کا ضروریتن طیبہ مولا اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد پاکیزہ ضروریت عطا کر دے انکا کا سمی انکا ان کا بے شک بے ہے دعاؤں کا سننے والا یہ جو پیغمبر کہتے ہیں دعاؤں کا سننے والا معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا غائبانہ دعاؤں کو سننے والا سم اللہ علی من سن لی اللہ نے بات اس آدمی کی جس آدمی نے اس کی کیا کی حمد کی سمع اللہ علی من یہ جو ہم نے ایتے تلاوت کی سورت مجادلہ کی مجادلہ کا مینا ہوتا ہے جھگڑنا دو آدمیوں کا اپس میں جھگڑنا جدال جی سے ہے نا جدال جی کا مینا ہوتا ہے جھگڑا کرنا مجادلہ باپ مفال ہے طرفین اس میں شریک ہو جائیں گے یعنی دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑنا مجادلہ اس صورت کا لابھ صورت مجادلہ جھگڑنے والی صورت جس میں جھگڑا ہو رہا ہے یہ کیوں پڑ گیا چناچے ایک صحابیاں حضرت خولا رضی اللہ تعالی انہا یہ ایک انصاری سے بیائی گئی جوانی بیت گئی خامند کو کسی بات پہ غصہ آیا تو خامند نے ان کو اپنی ماں سے تشبیح دے دی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں تشبی دے دی اس کو فقہ میں کہتے ہیں زہار کرنا یعنی اپنے کسی محرم سے بیوی بی کو تشبیح دے دینا تو میرے لیے بیٹی کی طرح ہے تو میرے لیے بھانجی کی طرح ہے تو میرے لیے بہن کی طرح ہے تو میرے لیے ماں کی طرح ہے کسی اپنی ابدی محرم کے ساتھ اپنی بیوی بی کو تشبی مثال دے دینا جاہلیت کے زمانے میں یہ طلاق مغلزہ تھی کون سی طلاق تھی جس کے بعد رجوع نشتہ اس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں تھی بحث ختم ہو گئی بات کسی نے اپنی بیوی بی کو ماں سے مثال دے دی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر حرام ہو گئی ان کے خامن نے ان کو ماں کہہ دیا ماں سے تشبیح دے دی یہ بڑی عادت ہوتی ہے ہمارے کئی جذباتی آدمیوں کو فٹ ایسے لفظ بول دیتے ہیں اپنی بیوی بی کے متعلق جب تلاقے دینے لگتے ہیں تو اس نے چل میں تین سات تو سات سو سے نیچے نیچے حوصلہ نہیں نہ ہوتا اللہ تعالی نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا تھا عورتوں کو نہیں دیا کس وجہ سے کیوں عورتوں میں حوصلہ نہیں ہوتا بردباری نہیں ہوتی اتنا فہم نہیں ہوتا مستقبل کی سمجھ نہیں ہوتی مرد پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں مرد بردبار ہوتا ہے مرد حوصلے والا ہوتا ہے اللہ نے تیرے حوصلے پہ اعتبار کیا تھا تو نہیں اللہ کے حوصلے کو کیوں اللہ نے تجھ پہ اعتبار کیا کہ توصلے تو والا ہے تجھے طلاق کا ایک طریقہ بھی بتایا شریعت نے اس کے مطابق طلاق دے نا خدا کی قسم اس کے مطابق کوئی بندہ طلاق دے جگڑی ہی ختم 99 فیصد کیس طلاق میں ایسے آتے ہیں 99 فیصد ایک گھنٹے کے بعد دماغ ٹھکانے بالکل ایک گھنٹے کے بعد پھر بھاگتے ہیں مولویوں کی طرف غلطی ہو گئی جی کوئی کڈو جی کوئی راہ جی میں نے جی میں نے تین نہیں کہی ہیں جی میں نے تو جی بس دو کہی تھی کسی میرے بندے آگے ہاتھ رکھ دیتا جی کسی <تصفح> نے جی ہاتھ رکھ لیا آگے جی جو بہانہ دنیا کا ہے پھر بناتے رہیں گے او جی میں غصے میں تھا جی ہوش کو نہیں تھا جی غصے میں پاگل ہو گیا تھا جی ہم نے کہا طلاق غصے میں ہوتی ہے تلاک ناراضگی میں ہوتی ہے آج تک دنیا کے کسی بندے نے پیار میں کبھی طلاق ۔ دنیا کا آج تک کوئی بندہ دکھاؤ جو بڑا ہنسی خوشی گھر میں گیا ہو گھر جا کے اپنی بیوی بی کو کہا آپ پیاری یاری کرمالیے تینک طلاق <تصفح> <تصفح> پیار میں طلاق کون دیتا ہے طلاق تو ہوتے ہی غصے میں طلاق تو ہوتی ہی ناراضگی میں وہ کہتے ہیں نا خان لوگوں سے ذرا معذرت کے ساتھ بے کسی پٹھان نے طلاق دے دی اپنی بیوی بی کو تو مول صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا مولوی صاحب کو پتا تھا یہ لوگ چکر چلاتے ہیں مولوی صاحب نے آگے سے چکر چلاتے ہوئے خان صاحب کو کہا خان صاحب دیکھو اگر تین تلاکیں دیے تو گنجائش نکلتی ہے میں گنجائش نکالتا ہوں تین طلاقیں اگر ہیں تو اور اگر ایک طلاق یا دو تلاکیں دیے تو پھر گنجائش کوئی نہیں ہے خان صاحب خان صاحب نے کہا خدا کی قسم تین دی ہے <تصفح> <تصفح> کہا میں کیا میں کہلانا یہی چاہتا تھا تیرے کہ <تصفح> تم اپنے منہ سے کہے کہ میں نے تین دی ہیں طلاقیں اب یہاں کے بیان آ کے بدلتی ہیں اور طلاق کا طریقہ ایک ہے اے اے یہ ہے کہ ایک طلاق دو یہ جو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کچہریوں میں یہ بھی ان کی ہم طلاقیں لکھی پڑتے ہیں بیچارے لوگ روتے ہیں پھر ہمیں ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے طلاق لکھ دیتے ہیں تین طلاقیں لکھ دیتی ہیں ایک طلاق سے جب بیوی بی حرام ہو سکتی ہے تین دینے کا فائدہ ایک طلاق دو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تین مہینے کے اندر اندر اگر اس عورت کو بسانا چاہتے ہو لے آؤ بساؤ اگر تین مہینے گزر گئے تین دفعہ ایام گزر گئے اس کے بعد عورت آزاد ہے لیکن عورت کو یہ اختیار ہے چاہے تو کسی اور مرض سے نکاح کر لے چاہے تو پہلے خامن سے نکاح کر پہلے خامن سے پھر نکاح کر سکتی ہے اس لیے کہ طلاق ایک ہوئی تھی تین ہوئی نہیں تھی جب شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے اور ایک طلاق سے وہ آزاد بھی ہو جاتی ہے ایک طلاق سے وہ آزاد ہو گئی جہاں مرضی نکاح کر لے تین دفعہ ایام گزارنے کے بعد چاہے تو اس خامن سے کر لے چاہے تو کسی اور مرض سے نکاح کر لے وہ آزاد ہو جاتی ہے جب ایک طلاق سے کام چلتا ہے اور معاملہ بھی قابو میں رہتا ہے اور معاملہ بھی ہاتھ میں رہتا ہے تو پھر خامخواہ تین تلاقیں دینے کی ضرورت کیا ہے جس سے معاملہ ہاتھ سے نکل جائے چنانچہ کئی لوگ تو مسئلے پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں بے سن بی چڑیا بی کتنی سارا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا میں کیا عورت جو مرضی کہتی رہے ایڈا نکاح, مات مات مات نکاح مات مات کچا نہیں ہوں پھر مات عورت کے بھائی, بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹتا رہے ہاں فرق اس وقت پڑے گا جب مرد کی زبان سے کوئی اس طرح کا جملہ نکلے گا عورت کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا رہے وہ بکواس ہے فضول ہے بےحدگی ہے جس طرح وہ بکتی رہے اپنی زبان سے خامد کو کہتی رہے نکاح میں کم از کم اس میں اس کے لفظوں سے فرق نہیں پڑتا چنانچہ حضرت خولا کو جب یہ لفظ خامن نے کہہ دیے تو اب بچے بھی ہیں بڑھاپا بھی ہیں پیچھے سنبھالنے والا کوئی بھائی باپ بھی نہیں کھاون کے گھر رہ نہیں سکتی نکل جائے تو بچیاں ہیں وہ رول جائیں گی یہ ساری پریشانیاں خولا کے دماغ میں اور خولا فتوا لینے کے لیے محمد کے دربار میں اللہ علیہ وسلم نبی پاک سر دروا رہے ہیں حضرت آشاہ سر دھو رہی ہیں خولا کی سسکیاں سنائی دیں نبی پاک نے پوچھا کون ہے کہ جی خولا ہے کیا ہو گیا خولا یا رسول اللہ خامند نے ماں کہہ دی ہیں اور خامند ماں کہہ دے تو وہ طلاق ہوتی ہیں میں تو اس پر ابھی حرام ہو گئی یا رسول اللہ میری بچیاں میں تو مر گئی میرا تو کوئی پرسانے حال نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں خامن کے گھر رہ نہیں سکتی میرے لیے کچھ کیجیے نبی باغ نے فرمایا کھولا ابھی نیا حکم کو نہیں آیا وہ پرانا حکم ابھی ہماری شریعت میں بھی لاگو ہے تو اپنے خامن پہ آرام ہو گئی ہیں اس سے الگ ہو جا مائی کھولا کہتی ہیں یا رسول اللہ کوئی گنجائش نکالو ہر معاملے میں وہی اترتی رہتی ہے میرے معاملے میں ہی خاموشی ہو گئی جھگڑا شروع ہو گیا اس کو قرآن نے بہ سو تمیز کہہ دیا گفتگو شروع ہو گئی میرے معاملے میں بھی میرے معاملے میں وہی رک گئی میرے معاملے میں آپ جواب دے رہے ہیں کوئی صورت نکالیں میرا بڑھاپا ہے میری بچیاں ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں غصے میں یہ بات کہہ بیٹھے ہیں انہوں نے منہ سے طلاق تو کوئی نہیں کہی یہ لفظی خولا نے کہ انہوں نے منہ میں منہ سے طلاق تو نہیں کی میں نے مجھے اپنی ماں سے انہوں نے تشبی دے دی ہے کوئی معاملہ نکالیے نبی پاک نے فرمایا کھولا تجھے یہ غلط فہمی ہے کہ قانون میں بناتا ہوں میرا کام قانون بنانا نہیں قانون اوپر سے بن کے آتی ہیں میں صرف سناتا ہوں میں صرف نافذ کرتا ہوں لہذا مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں میں مجبور ہوں کہنا ہے تو قانون بنانے والے کو کہ مائی خولہ نے جب یہ بات سنی اپنی چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ساتھ ہیں ان کی ننی نننی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر دیں بیٹیوں کو کہتی ہے تم یا اللہ یا اللہ کہتی رہو تم برابر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے ساتھ اس کو بلاتی رہو اور خولہ نے خود نبی پاک سے تھوڑا سا دور ہٹ کے خولہ خود دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے یا من یا رام آف زمیر و یسماؤ انتل مو لے کلے یا کیسے جملے کہ دعا مانگنے کا مزہ ہی آ عرش کو ہلا کے رکھ دیا کولا نے عرش کو ہلا کے رکھ دیا خدا کی قسم خولا کہتی ہیں یا می راما فضمیر و یسماؤ مولا تجھے کہنے کی ضرورت کیا ہے مولا تیرے سامنے گر گرانے کی ضرورت کیا ہے مولا تیرے سامنے التجا کرنے کی تجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے یا میں رام آف زمیرے وہ مولا او تو تو وہ ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ اور دلوں کی دھڑکنے سنتا ہے میرے ضمیر کی باتیں جانتا ہے دلوں کی دھڑکنے سنتا ہے انتل مویدوں لیک ما یہ توقع ہوں جو بھی تجھ سے امید بانتا ہے تو اس کی امیدیں پوری کر دیتا ہے مولا جو بھی تجھ سے امید باندھے مولا میں نے پیاسی زمین کو دیکھا جو اندھی ہے مولا میں نے پیاسی زمین کو دیکھا جو بحری ہے مولا میں نے پیاسی زمین کو دیکھا جو ہاتھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی مولا جو بول نہیں سکتی سن نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی ہاتھ اٹھا نہیں سکتی تُو اس پیاسی زمین کی رمزے سمجھتا ہے اور بادلوں کو کہیں سے ہانک کے لاتا ہے اس کی پیاس بجھا دیتا ہے مولا میں نے تو ہاتھ بھی اٹھا رکھے ہیں میری بچیوں نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں مولا میں گڑ گر گڑا بھی رہی ہوں مولا میں التجائے بھی کر رہی ہوں یہ کہنے کے بعد خولا کہتی ہے یا میں یورجا لائے دے یا میں یورجا لائے دے مالا لوگوں نے تو الگ الگ مشکل کشا بنا رکھے ہیں لوگوں نے الگ الگ حاجت روا بنا رکھے ہیں کسی نے حضرت ابراہیم کو مشکل کشا بنایا کسی نے لات مناخ اس کو حاجت روا بنایا کسی نے کسی کو داتا کسی کو غوث سے اعظم کسی کو لجپال کسی کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کسی کو تقدیریں بدلنے والا کسی کو روزیاں دینے والا کسی کو شفائیں بخشنے والا لوگوں نے تو بہت سے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں یا میں یورجا لے کلیہ مولا ہر مصیبت میں میرا تو تم اکیلا ہی مشکل خوشحال یا میں یورجا لائے دے یا من الشتکا ول مفد تیری طرف شکایت کی جاتی ہے اپنے رنج کی تیری ساتھ شکوے کیے جاتے ہیں اپنے غم کے تیرے سامنے رونا رویا جاتا ہے اپنی مصیبتوں کا اپنی پریشانیوں کا مالا میں بھی اپنا رونا رو رہی ہوں پھر آخر میں آ کے کہتی ہے مالی سوا فکری کا تون مولا میں کوئی وسیلہ پیش نہیں کرتی مولا میں کوئی وسیلا پیش نہیں کرتی مولا میں کوئی تبسل پیش نہیں کرتی فلانے کا وسیل تو فلانے کا واسطی مولا جو اس کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ تھا اس کے پاس گئی تو اس نے بھی تیرا دروازہ دکھایا اس نے بھی کہا جا اس سے کہ مالی سوا فکری الہی کا وسیلہ مولا میرا وسیلہ کوئی نہیں میرا وسیلہ میری بھوک ہے میرا وسیلہ میری فقیری ہے میرا وسیلہ میری تنستی ہے میرا وسیلہ میری محتاجی ہے مالی سوا کری لے بابے کا ہیلا اور مولا تیرے دروازے کو کٹکھٹانے خط کے سوا میرا ہیلا بھی کوئی خدا کی قسم عرش کو ہلا کے رکھ دیا مائی خولا نے عرش کو ہلا کے رکھ دیا مالی سوا فکری الی کا بس مالی سوا کری الے بابے کا ہی اور آخر میں آ کے کہتی ہے لائن ردکتا فائی جو نکراؤ مانگنے کا مزہ ہے ہم اور آپ کیا مانگتے ہیں ہمیں تو مانگنے کا بھی آج تک طریقہ نہیں ہے دینے والے کو گلا ہے دستے دعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ دستے دعا ملتا نہیں اللہ کو تو یہ گلا ہے کہ آج تک مجھے ایسا ہاتھ ہی کوئی نہیں ملا جس کو مانگنے کا طریقہ آتا کہتی ہے لائن ردتہ فائیو با نکراؤ مولا میں نے تیرا دروازہ نہیں چھوڑنا مولا میں پڑی ہوں تیرے دروازے پر ہاں ایک شرط پہ تیرا دروازہ چھوڑ دیتی ہوں لائن ردتہ اگر تو مجھے لوٹا دے اگر تو مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دے مولا میں ہٹ جاتی ہوں لیکن فائیو باب نکراؤ مجھے کوئی اور دروازہ دکھا جہاں میں چلی جاؤں کوئی اور دروازہ دکھا جو میں کتا ہوں کوئی اور در دکھا جس کو میں ہوں لائن ردتہ فائیوں با بھی اگر تیرا بندہ چلا جائے خالی یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے اگر تیرا بندہ چلا جائے خالی یہ در کس لیے یہ گھر کس لیے ادھر وہ در نہ کھولیں گے مائی کھولا کہتی ہے لہر ردت فائیو باب نکراہ مائی خولا کہتی ہے ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گی حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری تو نہیں کھولتا دروازہ میں نے بھی اب تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جانا لہر ردتہ فائیو باب اکرؤ اگر تم اپنے دروازے سے ہٹاتا ہے مولا کوئی اور دروازہ دکھا جس دروازے پہ میں چلی جاؤں مولا میں اجل گئی میری چھوٹی چھوٹی بچیاں میری پریشانی کی انتہا ہو گئی مولا میرا کوئی سب پیدا کر کوئی راستہ نکال میرے اللہ ابھی خولہ نے اپنے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھیرے ابھی خولہ نے دعا ختم نہیں کی ابھی نبی پاک سر دلوانے سے فارغ نہیں ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا آشا ہٹ جبریل آ گیا ہے جبریل آ گئے ہیں جبریل نے یہ صورت اتاری کب سامے اللہ ہو کلتی تجا دے لو کا فی سو جہاں ماضی کا سیگا ہے اس پہ کب داخل ہو گیا کہتے ہیں قسم کا مانا اس نے دے دیا قسم بھی کیا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے مجھے اپنی سفتوں کی قسم ہے مجھے عالم الغیب ہونے کی قسم ہے مجھے حاضر ناظر ہونے کی قسم ہے مجھے رادق اور مالک ہونے کی قسم ہے مجھے خالق اور ستار ہونے کی قسم ہے مجھے عالم الغیب ہونے کی قسم ہے مجھے ساری کائنات کے داتا ہونے کی قسم ہے مجھے ساری کائنات کے گنج بخش ہونے کی قسم ہے قد سم اللہ ہو غلطی تجا دلو کفیزی ہاں جو عورت اپنے خامن کے معاملے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی اصل اس دیا گلان ڈانٹیاں سنیا نہیں کد سم اللہ اللہ نے سن لی بات سم اللہ علی من حمیدہ اصل میں تو اس کی تائید پر پیش کرنا چاہتا تھا سم اللہ علی من حمیدہ اللہ فرماتے ہیں قد سم اللہ ہو جو عورت اپنے خامن کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی میرے پیغمبر میں نے اس کی باتیں سنی و تشتکی اور جب آپ نے اسے ہٹایا تو وہ شکایت کرنے لگ گئی اللہ کے سامنے و کی اللہ اس نے اپنے رنج کی شکایت کی اللہ کے سامنے غم کی شکایت کی اللہ کے سامنے واللہ ہو یس تہا میرے پیارے پیغمبر آپ کے اور اس مائی کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھی نا واللہ ہو یس واللہ ہو ہو اللہ سن رہا تھا وہ کہتی تھی کوئی رستہ نکالو آپ کہتے تھے گنجائش کوئی نہیں وہ کہتی تھی طلاق کا لفظ تو نہیں ہوا آپ کہتے تھے میں مجبور ہوں وہ کہتی تھی کوئی قانون آنا چاہیے آپ کہتے تھے قانون بنانے والا اللہ ہے یہ جو بحث و تمیز ہو رہی تھی اللہ اس کو سن رہا تھا ان اللہ سمیون ان اللہ سمیون بسیر بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے تو نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ ہولی مل تو اس کا معنی کیا ہے اللہ نے سن لی بات اس آدمی کی جس آدمی نے اللہ کی کیا کی حمد کی جس نے اللہ کی خوبی کا ذکر کیا جس نے اللہ کے گیت گائے اللہ نے اس کی بات کو اللہ تعالی مل کی تفیقت اسے جی کم رکھنے والا شخص جو ہے اذان اور تقبیر نہ پڑے گی جی ایسے آدمی اذان اور تکبیر پڑھیں جو باشرہ باشرع ہوگی جی. اونچی آواز سے دعا مانگنا درست ہے جس طرح آپ در سے قرآن پاک کے بعد مانگتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے لیے یہ دعا کرو تو پھر مانگ سکتے ہیں اگر نہ کہے تو پھر نہ مانگنا بہتر ہے عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ جب نئی دکان نیا مکان بناتے ہیں تو علموں کو بلاتے ہیں قرآن خانے کے لیے دکان اور مکان اور برکت کے لیے پڑھاتے ہیں آیا ایسا قرآن و سننا صحابہ کے عمل سے صابت ہے یا نہیں یہ جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں لوگ اپنے مکانوں میں یا گھروں میں یہ بمنزلہ دم کے جس طرح دم کرتے ہیں تو دم کا چونکہ ثبوت موجود ہے شریعت میں صحابہ کرام سے بھی یہ دم کے قائم مقام ہوگا آپ حضرات جس شوق و ذوق سے تشریف لاتے ہیں جی اسی ذوق و شوق کے ساتھ آئندہ بھی آپ تشریف لائیں گے جی اگلا جو نماز کا مضمون ہے ربنا نال ہم اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایک بھائی بات ایک منٹ کے لیے بھائی جو حضرات بیٹھے ہیں کھڑے ہیں کھڑے کھڑے سن لیں آپ کو بیٹھنے کی زامت نہیں دیتے اٹھارہ بلاک کی ہماری یہ مسجد ہماری یہ علامت ہے ہماری یہ پہچان ہے ہماری یہ نشانی ہے ہماری یہ آبرو ہے ہماری یہ عزت ہے ہمارے چہرے کا جمر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہماری پہچان اٹھارہ بلاک سے ہے یہ ہماری بنیادوں میں میرے والد صاحب نے یہاں کام کیا بڑے یہاں کے لوگ مواحد وضو خانہ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا انشاءاللہ تعمیر ہونا ہے آرزی خانے کا انتظام ہو رہا ہے تیس, تیس ہزار چندہ ہو چکا ہے وہ سامنے لکھا بھی جاتا ہے بورڈ پر جتنا چندہ ہوتا ہے جتنی باقی ضرورت ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے اے یہ مسجدوں کے کام اسی طرح ہوتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بن جاتے ہیں آپ جتنے آباب آج یہاں موجود ہیں وہاں گیٹ پہ بندہ موجود ہوگا رسید بک اس کے پاس ہوگی یا جو بھی انتظام یہاں کا ہے آپ تمام حضرات اس وضو خانے کے لیے تعاون کر کے جائیں گے جتنا بھی آپ سے ہو سکے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کے سلسلے میں کریں جتنے بھی جس کی طاقت ہے ہزاروں کی طاقت ہے تو ہزاروں کی شکل میں کیجئے سینکڑوں کی طاقت ہے تو سینکڑوں کی صورت میں کیجئے تمام حضرات اس طرف توجہ کریں گے دوسرا اعلان یہ ہے جی سوموار کو دو بجے بعد زور اقبال کالونی جامعہ آشا صدیقہ میں خواتین کا پروگرام ہو رہا ہے جی خواتین کا جلسہ عظمت قرآن جامعہ آشا صدیقہ بنوت وہاں گجرات کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں گجرات کے مدرسے کی وہ تشریف لائیں گی اور وہ بیان کریں گی الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام اللہ ہندوستان کے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بڑے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی ہے وہ بڑے مظلوم ہیں اس وقت اللہ تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے اور اللہ انہیں نجات عطا فرمائے اللہ انہیں ظلم کے پنجے سے بچایا اللہ یہ کسی نے پرچی بھیجی ہے محمد رمضان ریڈی والے ان کی اہلیہ کا آپریشن صادق اسپتال میں ہے یہ بڑا جی آدمی ہے جی محمد رمضان بڑا ورکر ہے ہمارا بڑا کام کرنے والا بندہ ہے اس کی اہلیہ کے لیے دعا کیجئے جی اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ لا عطا فرمائے جی قسم. ہر قسم